<سؤال> اللہ کے فضل سے سورت المائدہ میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں یعنی آیت نمبر نبے اور پھر اس کے ساتھ ہی کنزیکٹو اکانوے بانوے اور ترانوے یہ چار آیات جو ہیں شراب کے فائنل جو احکام نازل ہوئے ہیں اس سے متعلق ہیں پہلے ہم ان چار آیات کو انشاءاللہ پڑھیں گے آسان ترجمہ اور ساتھ تھوڑی بہت تشریح اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ان ڈیٹیل میں آٹھ سہیول اسناد احادیث کی روشنی میں شراب کی حرمت اور اس سے ریلیٹڈ جو جدید مسائل ہیں آج کے دور کے مسائل ہومیوپیتھک دوائیوں میں شراب کا ڈلنا اسی طریقے سے ایلوپیتھک جو سیرپ ہیں ان کے اندر شراب کا ڈلنا اور پرفیوم کے اندر شراب کا ڈلنا جس کو ہم الکوہل بھی کہتے ہیں شراب کے لیے اب ماڈرن پر کیمیکل جو ورڈی استعمال ہو رہا ہے وہ الکوہل اس کون پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا کیونکہ یہ آج کے دور کے مسائل ہیں اور ان مسائل کو انٹلیکچل لیول پر قرآن و سنت کی روشنی میں آزاد خیالی سے بچتے ہوئے شریعت کی حدود کے اندر رہ کر بیان کرنا یہ آج کے دور کا بہت بڑا تقاضہ ہے احبودہ میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الین آ آمنو اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لے کر آئے ہو تو صورت المائدہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے اور میں پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اسلامی شریعت کا فکر جو اسلام کی ہے شریعت کے جو احکام ہیں اس کا بلو پرنٹ جو ہے وہ صورت البکرا ہے اور اس کے تکمیلی احکام صورت النساء اور سورت المائدہ ہیں تو سورت المدہ کافی عرصے سے ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس کی شروع کی آیات میں میں, میں نے تقریباً دو گھنٹے گفتگو کی تھی استنجا گزو غسل اور تیمم کے مسائل کے اوپر اس کے بعد جو ہے وہ مرتد کی سزا کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی تھی مسئلہ نمبر 45 کے نام سے اس کے بعد یہ جو وزو غسل والا تھا یہ مسئلہ نمبر 42 تھا پھر مسئلہ نمبر 46 کے نام سے بھی ڈیٹیل تقریباً پینتیس منٹ کی گفتگو ہے اسلامی سزاؤں کا فلسفہ اور اس میں جو چوری کی سزا تھی اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تو آج بھی انشاءاللہ تعالی ہماری یہ شراب سے متعلق کا جو گفتگو ہے وہ مسئلہ نمبر سکسٹی ایٹ کے نام سے ہم انشاءاللہ بلکہ سکسٹی نائن کے نام سے اپلوڈ کر دیں گے کیونکہ پچھلی دفعہ جو گفتگو ہوئی تھی تقریباً چون منٹ کی مسئلہ نمبر سکسٹی کے نام سے قسم اور منت کے احکام اور مسائل اس نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکی ہے تو یہ بڑی امپارٹینٹ گفتگو ہے اے ایمان والو انم الحمر ہمرو ول بے شک خمر یعنی شراب ول میسر سر اور جوا ول انصاب اور بت ول اور جوئے کے تیر جو اس وقت ایک خاص طرح کی کھیل کھیلی جاتی تھی جو کے لیے رجزم من عمل الشیطان یہ ناپاک چیزیں ہیں اور شیطان کے امال میں سے یہ ناپاکی ٹینجیبل فارم میں ناپاکی نہیں ہے جس طرح پشاب اور پخانہ یہ ہوتا ہے روحانی طور پر یہ ناپاک چیزیں ہیں. شریعت کی جو حدود ہے ان کے اندر فج دبو تو ان سے بچتے رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو تو یہ فجانی اس سے بچتے رہو یہ واضح طور پر حکم ہے اور اگلی آیت میں جا کر اس سے بھی سخت حکم آئے گا لہٰذا ڈاکٹر اقبال کے جو بیٹے ہیں ہمارے ملک میں جاوید اقبال صاحب جنہوں نے اپنے باپ کے نام کو بدنام کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں کہیں شراب کی حرمت نہیں آئی احادیث کو تو وہ مانتے نہیں احادیث میں تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بخاری و مسلم میں چیپٹر موجود ہیں لیکن قرآن پاک کا یہ پورشن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ناپاک شیطانی کام ہے ان سے بچو تو قرآن پاک میں جب بھی کسی چیز کو حرام کیا جاتا ہے اس کے لیے مختلف انداز میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سلیس اردو کا جملہ بولا جائے کہ یہ چیز حرام ہے ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی بولا جائے اسی طریقے سے شریعت کے جب احکام فرض کیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی کبھی نماز کے لیے آیا کہ نماز کو قائم کرو تو روزوں کے لیے آیا ہے علی کو مسیام تم پر جو ہے وہ مقرر کر دیے گئے ہیں وہاں کوتیبا کا لفظ آیا شریعت کے لیے تو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں امت نے تواتر کے ساتھ کیا فہم لیا محدثین نے کیا فہم لیا ایز سنت اور ایز تشیع بلکہ دنیا کے تمام مقابلے فکر کے جو مسلمان ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ شراب حرام ہے ایون جو کرسچنز اور جوز ہیں ان کی بھی جو کتابیں ہیں آج بھی جو اور ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں بھی شراب کی حرمت موجود ہے تو لہذا کہا جا سکتا ہے کہ تمام اہل کتاب کا چاہے وہ جوز ہوں چاہے وہ کرسچنز ہوں چاہے ہم مسلمان ہوں کیونکہ ہم بھی اہل کتاب ہیں جوز کے پاس اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہمارے پاس کرسچنز کے پاس نیو ٹیسٹمنٹ اور ہمارے پاس الحمد یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے قرآن کسوٹی تو تمام اہل کتاب کا اس پر اتفاق ہے کہ شراب حرام ہے اور اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل عزیز یعنی سلفی اور اہل تشیہ بھی اس پر متفق ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ چاروں کام جو ہیں شراب جوا بت اور جوئے کے تیر یہ سب کے سب شیطانی کام ہے ناپاک ہے ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو ان نما یوریدان بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان ڈال دے عداوت یعنی دشمنی اور بکس فلخمری ول مئی سے شراب اور جوئے کے ذریعے اب یہ بڑی فلسفیانہ بات ہے کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور بکس اور بیڈ ڈال دیں وہ میں بعد میں سمجھاتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور ایک اور مقصد وہ پورا کرتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے کہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں وہ صلاح اور نماز سے بھی غافل کر دیں فہل انگ تم تو کیا اب تم بعض آتے ہو کے نہیں دیکھیں کتنا سخت الفاظ ہے یعنی اتنا کھول کر بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بعض آتے ہو کے نہیں اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ شراب کی حرمت کہاں ہے اور جب باز نہ آئے تو پھر ان کو اپنے اسلام میں شک کرنا چاہیے دین اسلام میں کوئی شک نہیں ان کے اپنے اسلام میں ان کو کوئی شک لاحق ہو گیا تو بھائیو یہاں پر یہ جو بات بیان ہوئی کہ اس کے ذریعے وہ دشمنی اور بکس ڈال دیتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے اور نماز سے یہ تو موٹی سی چیز ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تو غفلت ہوگی جب بندے کو اپنی ہوش ہی نہیں ہوگی تو اس نے اللہ کا ذکر کہاں سے کرنا ہے لیکن پہلی دو چیزیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کو اللہ تعالی نے شروع میں ذکر فرمایا کہ وہ ان کے ذریعے تم میں دشمنی اور بوجھ چلواتا ہے وہ کہتے جو لوگ بھی شراب کے عادی ہوں گے ظاہر ہے کہ جب وہ نشا کریں گے تو ان پر ایک خاص کیفیت جاری ہوگی اور اس کیفیت کی وجہ سے وہ اول فول بولنا شروع کر دے گی اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جائے گی اور اکثر شراب خانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں جب شراب پی ہوتی ہے تو وہ پھر ماں بہن کی گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اگر اس وقت کوئی کمزور ہے وہ برداشت کر لے گا لیکن دل میں اس کے بکس آ جائے گا اور شراب اور جوئے کے اندر ایک چیز کامن ہے وہ ہے زندگی کے تلخ حقائق سے آنکھیں بند کرنا برٹل فیکٹس آف لائف کو فیس نہ کرنے کا ایک ذریعہ ہیں یہ دونوں چیزیں جوا کیوں انسان کھیلتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے محنت سے بچوں اور ایک شارٹ کٹ کے ذریعے میں بہت زیادہ دولت کما لوں تاکہ دنیا میں آسائش کے ساتھ رہ سکوں یہی چاہتا ہے تو ایک تو یہ ذریعہ ہے کہ وہ جو میں مال لگاتا ہے تاکہ زیادہ مال کمائے دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر جوا نہیں کھیل سکتا تو وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے شراب پیتا ہے تاکہ اسے ہوش ہی نہ رہے تو یہ دونوں چیزوں کے اندر یہ کامن چیز ہے کہ بریٹل فیکٹس آف لائف جو لوگ برداشت نہیں کرتے وہ یہ دو ذریعے اختیار کرتے ہیں تو اس کے مقابلے پر محنت اور صبر ہے جو محنت سے کام کریں گے جوئے کو اوائڈ کریں گے اور جو صبر سے کام لیں گے اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پر اور پریشانیوں پر اور حلال اور حرام کی تمیز کریں گے تو وہ لوگ شراب سے بھی بچیں گے اور جوئے سے بھی بچیں گے انشاءاللہ اللہ تو صبر و استقامت وہ چیز ہے جو انسان کو ان دو بڑی برائیوں سے بچا سکتی ہے اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ صبر صرف تکلیف پر نہیں ہوتا کہ کسی شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو اب اس نے صبر کرنا ہے یہ صبر کی ایک فارم ہے ایک صبر کی دوسری فارم ہے وہ ہے اللہ تعالی کی بتائی ہوئی حدود کی پابندی کرنا اب دل تو یہی چاہتا ہے کہ انسان تھوڑے سے وقت میں حرام طریقے سے بہت زیادہ مال کمائے اور اس کے بعد اللہ اللہ کرنا شروع کر دے اور پھر اس کا سلسلہ سورس آف انکم چلتا رہے اس چیز سے انسان کو کیا چیز روکتی ہے اللہ کا تقوی تو حرام کاموں سے بچنا یہ صبر کی دوسری فاؤن ہے آنکھ جو ہے وہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ حرام کی طرف اٹھے لیکن حرام دیکھنے سے بچنا اور اپنی آنکھوں کو بچانا اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے غصہ آیا ہوا ہے زبان کو گالی سے روک لینا صبر کرنا پڑتا ہے تو جتنی لذت والی چیزیں جو کہ شریعت کے خلاف ہیں جو شریعت کی حدود میں ان کا تو مسئلہ نہیں ہے ان سب کی لذت سے جان چھڑانے کا واحد ذریعہ صبر ہے یہ دوسری فارم ہوگی تکلیف پر صبر اور دوسرا گناہوں پر صبر تیسری فارم صبر کی ہے اللہ کے مقرر کردہ نیک اعمال پر استقامت کرنا اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے اب ہم لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں سردیوں کی رات میں ظاہر ہے کہ تکلیف اٹھا کر آئے ہیں اب واپسی پہ بھی جن لوگوں نے موٹر بائک پہ جانا ہے تو ٹھنڈ کھانی پڑے گی صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے بعضوں کا گرم پانی بھی نہیں ملتا ٹھنڈے پانی سے وزو کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی صبر ہے اسی طریقے سے کسی کو صبح کے وقت غسل کی حاجت ہے اور وہ شخص صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر کے نماز ادا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی مقرر کردہ شریعت کے احکام کو فل, فل فل فل کرنے کے لیے وہ صبر کر رہا ہے تو یہ تینوں صبر کی اقسام ہوئی تو ان میں سے پہلا صبر جو ہے وہ تکلیف پر صبر کرنا دوسرا اللہ کی حدود کا صبر کرنا اور تیسرا اللہ کے مقرر کردہ فرائض پر صبر کرنا گرمیوں کے روزے رکھنا بہت مشکل ہے اس پہ صبر کرنا تو یہ دوسری فارم میں لائک کرتا ہے کہ گناہوں پر صبر کرنا یہ گناہ کے کام ہے شراب پینا اور جوا کھیلنا لیکن صبر کر لینا روکھی سوکھی پر گزارا کر لینا اور جوئے سے بچنا اور تکلیف پر صبر کر لینا اور شراب نہ پینا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے وہ عطی اللہ و عطی الرسول اور اطاط کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ اور محتاط رہنا شیطان سے ہر وقت کونشس رہنا ہے کسی وقت بھی اس کا حملہ ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ محتاط بھی رہنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اطاعت کے دوران ہی بعض اوقات انسان اپنی مرضی بھی کرنا شروع کر دیں جس طرح کئی مسلمان ہیں چار وقت کی نماز پڑھتے ہیں پانچویں وقت کی فجر کی نماز نہیں پڑھتے چار وقت میں وہ بڑے محتاط ہیں لیکن پانچویں وقت, وقت میں جو غیر محتاط ہو جاتے ہیں ان ٹور لئی اور یاد رکھو اگر تم نے رو گردانی کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر گئے رَسُولِنَا الْبَلَاغُ بلابین تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی نہیں چیز کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے ان کا کام صرف تمہیں بتانا ہے اب اگر اس شریعت پر عمل کرو گے تو تمہارا اپنا نفع ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ تو ذاتی نفع ہے نہ ذاتی نقصان ہے اپنا نقصان کرو گے اب ساتھ ہی الحمد اللہ کی طرف سے جو پہلے شراب کی اجازت تھی اس دوران جن لوگوں نے شراب پی ہوئی تھی اور بعد میں پتا چلا کہ جی یہ تو شیطانی کام ہے اور یہ نپاد چیز ہے اور یہ ساری چیزیں تو کئی مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات اس وقت آئی ہوگی کہ ہم پہلے تو شراب پیتے رہے ہیں. وہ تو ہماری گٹی میں اب پڑ چکی ہے ہمارے جینز تک اس کا ایفیکٹ پہنچ چکا ہے تو وہ کیسے نکلے گا اب ہم پاک اپنے آپ کو کیسے کریں گے کیا صرف آپ پینا چھوڑ دیں تو جو پہلے پی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا کیونکہ گریجولی حرام ہوئی نا چار سٹیجز میں شراب کو حرام کیا گیا چوتھی یہ فائنل ہے وہ سٹیج جس میں مکمل طور پر پہلے سورت البکرا میں کہا گیا کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات فائدے سے زیادہ ہیں پھر سورت النساء میں کہا گیا کہ جب تم شراب پیے ہوئے ہو نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جایا کرو واضح طور پر منع نہیں کیا لیکن ان اشاروں سے ہی جو پہزدگار مسلمان تھے اسی پر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے لیکن یہ پھر فائنل حکم جو ہے سورت الماعیدہ کی شکل میں نازل ہوا کہ اب کوئی گنجائش نہیں تو یہاں یہ بھی ایک شریعت کا مسئلہ یاد رکھیں آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ چار اسٹیجز میں شراب کو آرام کیا جائے گا پہلے کوئی آٹھ دس سال پیتا رہے پھر بعد میں آرام ہوگی نہیں آج اگر کوئی شخص بائی برت مسلمان ہے یا آج اسلام کو قبول کرتا ہے تو پہلے دن سے شریعت کے آکام اس پر لاگو ہو گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی فتح مکہ کے موقع پر کئی لوگ اسلام لے کر آئے کئی اس کے بعد تو ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے چونکہ یہ لوگ باقی سے شراب پیتے رہے تو آپ اتنے سال پی لو اس کے بعد پھر آرام ہوگی نہیں جب یہ شریعت کنکلوڈ ہو گئی اس کے بعد پہلے دن سے شراب حرام ہے اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھیں جی اللہ تعالی نے یہ چند جو آج کل جدید اسکالر ہیں وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے گریجولی یہ چیزوں کو حرام کیا تو ہمیں بھی آہستہ آہستہ یہ چیزیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے جن چیزوں میں گنجائش ہے وہاں آہستہ آہستہ ہی کرنی چاہیے لیکن جو بالکل پیٹ چیزیں ہیں جو حرام چیزیں ہیں ان کے بارے میں پہ تو پہلے دن سے تو اس مسلسے کو سیٹل کیا جا رہا ہے کہ پہلے جو تم لوگ پیتے رہے تو کوئی اس نے مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت اس میں شامل تھی لیکن اب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اب مزید تقوی اختیار کرو لئی آمنو عامل السالخار کوئی شے نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ایمان لی قبول کیا اور نیک امال کیے جناخی تعیمو حج نہیں ہے کوئی حرج ایمان والوں کے لیے جنہوں نے نیک نیکمال بھی کیے فی ماں تومو جو کہ وہ پہلے پی چکے ہیں جو پہلے شراب کھا پی چکے وہ اس کے معاملے میں ان کی کوئی پرسش نہیں ہوگی متپ آمنو عمل السوالحا جبکہ پہلے بھی وہ تقوی اختیار کرتے تھے اور وہ ایمان لے کر آئے تھے اور نیک نیکمال کرتے تھے صرف ایک یہ چیز تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک حرام ہی نہیں کی تھی لیکن اب حرام کر دیے تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سمت تک تو اب پھر تقوی اور اپنے اندر پیدا کرو و آم پھر اس کی برکت سے مزید ایمان بڑھے گا سم مت پھر مزید تقوی اپنے اندر پیدا کرو و احسنو اور پھر درجۂ احسان تک پہنچا وہ تین اسٹیجز جو حدیث جبریل میں بتائی گئی ہیں سب سے باٹم لائن پہ اسلام ہے جو بنیل اسلام علاق اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ پہلی چیز تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے دوسرا نماز قائم رکھنا تیسرا زکوۃ اور چوتھا حج اور پانچواں رمضان کے روزے یہ اسلام کی بنیاد ہے لیکن ایمان جو ہے وہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے مزید تکوا اور پرہیزگاری اس میں آیا ہے کہ تقوا پیدا کرو سمت تکو و مزید تک میں کرو گے اور پھر ایمان میں مزید پختہ ہو جائے گا وہ انشاءاللہ ڈیٹیل جب آئے گی صورت الحجرات میں وہ میں پھر انشاءاللہ بیان کروں گا دو اور چیزیں ایڈ ہیں اسلام میں اگر دو چیزیں اور ایڈ کر دی جائیں تو ایمان بن جاتا ہے ایک ہے کہ ایمان اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اسلام میں شک نہ کرنا اور دوسرا اطالفی سبیل اللہ جہاد بھی سبیل اللہ کے لیے تیار ہے جو اسلام کا افیکٹ ہے سممم سمت تقو پھر مزید تقوع و احسن اور درجہ احسان جو اسی حدیث جبریل میں جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے فرمایا گیا جب پوچھا گیا حضرت علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے آج چونکہ ٹاپک نہیں تھی میں اس کو بیان نہیں کر رہا اشارہ ذکر کر رہا ہوں تقریباً تمام مسلمانوں کو حدیث پتہ ہے تو حضرت علیہ السلام انسانی شکل میں آیا تو انہوں نے ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کیا تھا کہ بتائیے احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں کر سک تو یہ درجہ ضرور حاصل کر لو کہ یہ تصور تم پر یہ کامل ہو جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے یہ درجہ احسان بتایا گیا یعنی احسان جو ہے یہ ایمان کی چوٹی ہے سب سے ڈیٹم لیول پر اسلام اس کے اوپر ایمان اور پھر سب سے اعلی ایمان وہ درجہ احسان ہے جس کو پھر تصوف کے نام سے امت میں غلط طریقے سے پروپیگیٹ کیا گیا تو بیسیکلی یہ درجہ احسان ہے اور تصوف کا وہ جو پہلو ہے تزک نفس والا اور زہد والا اس کی تو میں تعریف کرتا ہوں ان کے عقائد کی خرابیاں الگ لیکن وہ جو ان کا پہلو ہے اور اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے ڈیڑھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے رزق حرام فتن مال دنیا پرستی اور اس کا علاج اس میں الحمدللہ اللہ پاک کی متعدد آیات اور سترہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو تقریباً سب کے سب ہی بخاری اور مسلم سے تھیں زہد کے اوپر میں نے الحمد اللہ بیان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا مزید تقوار اور درجۂ احسان تک پہنچا و واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ یعنی اعلی ترین درجے کے جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے یہ تو ہوگی بھائی وہ چار آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی خرمت بیان فرمائی اور اس سے ریلیٹڈ اہم گفتگو فرمائی اب اس کانٹیکس میں آٹھ عادیز ہیں جن کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا اور ساتھ ساتھ جو اس سے مسائل آج کے دور کے اعتبار سے نکلتے ہیں میں بیان کروں گا اور یہ آٹھ کی نسبت جنت کے آٹھ دروازوں کی وجہ سے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص وضو کے بعد دعا پڑھ لے اشد اللہ اللہ وحد اللہ شریکل اشد ان محمد اس کے لیے جنت کے آٹھو دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو یہ آٹھ احدیث شراب کے کانٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کی یہ جو آیات نازل ہوئی ان کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شراب پانچ چیزوں سے بنائی جاتی ہے نمبر ایک انگور نمبر دو کھجور نمبر تین گندم نمبر چار جو اور نمبر پانچ شہد ان سے شراب بنائی جاتی ہے لیکن م یہاں م پر یہ بات یاد رکھیے کہ شہد والا پانی وہ پینا سنت ہے بہاری اور مسلم میں ہے اسی طریقے سے آب جو جو بکتی ہے مارکیٹ کے اندر وہ بھی جائز ہے پینا شراب ایک خاص طریقے سے بنائی جاتی ہے کہ اس کا جو مشروب نکلتا ہے اس کو ایک خاص وقت کے لیے گلنے سننے کے لیے ڈیکمپوزیشن کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ بھی شراب کی فارم اختیار کر جاتی ہے تو آبے جو پینے میں یا کھجور کا ملک شیک پینے میں یا شہد والا پانی پینے میں کوئی حرک نہیں ہے یہ اس کے اندر وہ شراب کے زمرے میں چیزیں نہیں آتی اسی طریقے سے انگوروں کا اگر کوئی جوس پیتا ہے تو وہ شراب کے زمرے میں نہیں آتی ہے. اب آج کے دور کے اندر جو شراب بنائی جا رہی ہے وہ ڈائریکٹلی تو انگوروں سے نہیں بنتی لیکن ان ڈائریکٹلی کیمیکل کمپوزیشن اس کی الکوہل کی وہی ہوتی ہے لہذا کسی بھی فارم میں شراب بنائی جائے جس کی کیمیکل کمپوزیشن انگور سے بنی ہوئی شراب کے ساتھ یا کھجور کی بنی ہوئی شراب کے ساتھ یا جو کی بنی شراب کے ساتھ میچ کرتی ہے کیمیکل فارمولہ اس کا تو وہ اسی طریقے سے تصور کی جائے گی شراب دوسری ادیز صحیح مسلم کی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میں شراب بنا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ٹاپک پر ڈسکشن ہوئی تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب جو ہے دعائی کے طور پر بنا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب دوائی نہیں بلکہ یہ تو بیماری ہے ایک تو روحانی بیماری ہے نا شیتنت اس کے اندر پوشیدہ ہے دوسرا جسمانی طور پر بھی آج میڈیکلی یہ چیز پروف ہو چکی ہے کہ جگر کو فیل کر دیتی ہے اس کے علاوہ بھی کئی بیماریاں اس شراب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعائی نہیں بلکہ یہ بیماری ہے تو اس حدیث کے کانٹیکس میں یہ بات پتا چلی کہ کسی بھی دعائی میں اگر الکوہل ڈالی جاتی ہے اور اس دعائی کا تعلق پینے کے ساتھ ہے تو ایسی دعائی پینا بھی پھر حرام ہوگا اب ہمارے معاشرے میں چند ایک سیرپ ایسے ہیں جن میں الکوہل ڈالی جاتی ہے زیادہ تر میں نہیں ہوتی یہ کھانسی کے جو سیرپ ہیں مجھے بھی شاید پہلے یہی پتا تھا کہ اس میں الکوہل ڈالی جاتی ہے لیکن آج میں نے مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کیا کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ فتح الو اہل ذکر ان کم تم لا اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو تو یہ ڈاکٹری کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور ایلوپیتھک جو ڈاکٹر بہترین ہیں ان کو میں نے آج سیل فون پہ ان سے بات کی تاکہ اس ڈسکشن میں مجھے آسانی رہے تو اہل ذکر اس فیلڈ میں ڈاکٹرز ہیں جی کی فیلڈ میں ہیں کی فیلڈ میں گائنی کی فیلڈ میں تو انہوں نے بتایا کہ اکثر جو سیرپ ہیں ان میں الکوہل نہیں ڈالی جاتی ہے آپ اس کی کمپوزیشن جو ہے اس کو دیکھ لیں اس میں نہیں لکھی ہوتی چاند ایک ہیں جن میں ڈالی جاتی ہے تو ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے یہ تو ہو گیا الوپیتھک جو دعائیں ہیں ان کا معاملہ باقی جو ہومیوپیتھک دوائی ہیں ان تمام دوائیوں کے اندر الکوہل ڈالی جاتی ہے لیکن اس میں ایک گنجائش نکل آتی ہے وہ اس صورت میں کہ جو ہومیوپیتھک کی دوائیں ہیں وہ دوائی جو ہے اس کو پرزرو کرنے کے لیے میڈیم کے طور پر الکوہل استعمال ہوتی ہے یعنی وہ دوائی کو اس الکوہول میں ڈبو کر رکھا جائے تو وہ پرزرو رہتی ہے ادر وائز وہ خراب ہو جاتی ہے جیسے ہم اپنے کھانے کو پرزرو کرتے ہیں فریج کے اندر رکھ کے کئی کئی دن تک گوشت کھاتے رہتے ہیں قربانی کا گوشت اب تک لوگ کھا رہے ہیں پرزرو کیا نا اسی طریقے سے جو ہومیوپیتھک دعائی ہے اس کو پرزرو کرنے کے لیے ڈائلوٹیڈ قسم کی الکوہل استعمال کی جاتی ہے بڑی معمولی الکوہول ہوتی ہے اس میں اور کچھ ایسی ہے جس میں ڈیجیٹل واٹر بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو دعائی ہوتی ہے ہومیوپیتھک اس کو ڈائلوٹیڈ الکوہل کے اندر پرزرو کر کے رکھا جاتا ہے اور پھر وہ پاؤڈر جو اویلیبل ہوتا ہے جو ساری پوڑیاں وہ جو اکثر لوگ ہمارے کہتے ہیں جی وہ ایک طرح کی پوڑیاں سب کو دیتے ہیں تو وہ جو پوڑی دی, دی جا رہی ہوتی ہے وہ جو پاؤڈر ہوتا ہے جو دودھ سے تیار کیا جاتا ہے وہ صرف میڈیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس پہ مختلف دوائیاں ٹپکائی جاتی ہیں اچھا اب جب وہ دوائی الکوہول میں جو پرزرو دعائی ہوتی ہے ہومیوپیتک کی جب اس کے قطرے ٹپکائے جاتے ہیں اس پاؤڈر کے اوپر تو وہ جو دعائی پرزرو ہوتی ہے الکوہل کے اندر وہ اب Uh, اس پاؤڈر کے ساتھ چمٹ جاتی ہے یعنی اب وہ پاؤڈر کے ساتھ ریزرو ہو جاتی ہے پاؤڈر کے ساتھ ریزرو ہو گئی اور اسی دوران جو الکوہل بالکل ڈیلیوٹڈ فارم میں ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے اس کے اوپر سے اس میں رہتی نہیں ہے اور یہ ہمیں اب بالکل کیمیکلی یہ بات کلیئر ہو چکی ہے پیٹرول کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ویپوریٹ ہو جاتا ہے بالکل رہتا ہی نہیں ہے اسی طریقے سے الکوہل بھی مکمل طور پر ویپوریٹ کر جاتی ہے تو وہ صرف میڈیم کے طور پر بہت ڈیلوٹیڈ اور وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے آپ دو تین بوتلیں بھی اس کی پی جائیں نا تو آپ کو کوئی نشانی ہوگا نئے بندے کو بھی اتنی ڈیلوٹیڈ فارم میں ہوتی ہے تو وہ ڈالتے ہی الکوہل اڑ جاتی ہے پھر وہ دوائی جو ہے وہ اس پاؤڈر کے ساتھ چپک جاتی ہے اور پھر وہ ہم دوائی استعمال کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت امت نے ہومیوپیتھک دوائیوں کے معاملے میں اجماع کر لیا ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے تک اختلاف تھا لیکن اب اس وقت اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہمارے اس ملک کے اندر بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث سوائے چند ایک بےچارے جو کمزور دماغ والے لوگ ہیں ان کے اکثریت نے اس پر اجماع کیا ہے اہل تشیعوں نے بھی کہ جو ہومیوپیتھک دعائیں ہیں یہ بالکل استعمال کرنا چاہیے لہٰذا کوئی اس میں کانٹریڈیشن نہیں اس صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ اب کوئی پیورلی شراب پیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے اندر دعائی ہے جس طرح ہمارے کچھ لوگ جو گاؤں کے بوڑھے ہیں وہ رات کے وقت دھکا لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں جی یہ تو پیٹ کے لیے بڑا مفید ہے تمباکو پیتے ہیں وہ اس کا حکم کیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا تو اس طریقے سے کسی کا پرسنل ایکسپیرئنس ہے تو اس کے لیے وہ حدیث بالکل اسی طرح اپلیکیبل ہوگی کہ یہ شراب جو ہے یہ دعائی نہیں بیماری ہے اگر پیورلی کوئی شراب کو استعمال کرتا ہے دعائی تو بالکل وہ حرام ہے اسی طریقے سے ایسے صرف جن میں الکوہول ڈالا جاتا ہے وہ حرام ہے لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق ہے پینے کے ساتھ اب بات سمجھ نہیں ہے شراب پینا حرام ہے شراب خود ناپاک نہیں ہے یعنی الکوہل اگر میرے جسم پہ لگ جاتی ہے میرا جسم ناپاک نہیں ہوگا جب ٹیكا لگایا جاتا ہے اسپرٹ اور الكوہل وغیرہ سے جگہ صاف کی جاتی ہے وہ پلید نہیں ہو جاتی جگہ کیوں خون پرانے پاک میں صورت المائدہ میں ہم پڑ چکے ہیں کہ خون پینا حرام ہے لیکن خون پین نفس ہی پاک ہے اگر کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے اسی پر محدثین کا اتفاق ہے سوائے ماں منیفا رحمت اللہ دے کے اور ان کی اشتہادی کھائے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے باقی پوری امت کا اس معاملے میں اتفاق ہے کہ خون فی نف ہی پاک ہے جس میں وہ مشہور حدیث ہے جو سنبی دعود میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے اور جو دو صحابی تھے جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت جو ہے پہرے کے اوپر ڈیوٹی لگائی تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم آرام کر لو تو میں ڈیوٹی دیتا ہوں پھر میں آرام کروں گا پھر تم ڈیوٹی دینا تو دوسرے نے تو آرام کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا میں فارے ہوں چلو نماز نیت کر لوں تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی اسی دوران کافروں نے حملہ کیا تو ان کو کافی تیر لگے اور اس دوران ان کے جسم سے خون بھی بہتر رہا انہوں نے نماز بھی اسی طریقے سے مکمل کی اور بعد میں صحابی نے کہا دوسرے نے کہ آپ نے ہمیں جگا لینا تھا تو انہوں نے کہا مجھے نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے اب یہ نام مناسب سمجھی کہ میں سورت کو بیچ میں ہی چھوڑ دوں میں نے اپنی نماز مکمل کی الحمد للہ والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ سمجھ ہی نہیں لگتی صورت الفاتحہ کا ترجمہ بھی بہت کم لوگوں کو آتا ہے تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ ایک صحابی کا فہم ہے کہ وہ ان کو تیر لگے اور تیر لگ رہے تھے جب تو خون تو نکلتا ہے اور بہنے کی مقدار میں نکلتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہلکا تھا وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتے رہے اگر ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا تو نماز کیوں پڑھتے رہے اس حدیث کی روشنی میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے وہ تعلیقن یہ بات لکھی ہے کہ خون تین اب ہی پاک ہے خون پینا آرام ہے لیکن خون سی نفسی پاک ہے کپڑوں کو لگ جائے تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے جسم ناپاک نہیں ہوتا تو یہ دو بالکل مختلف چیزیں اور یہاں مجھے اب ضمن لطیفے کے طور پر وہ بات یاد آ گئی کہ یہی واقعہ جو ہے وہ شیخ ذکر صاحب نے بھی فضائل امال میں لکھا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب جملہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس سے کے نزدیک خون پاک تھا اور امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں خون پاک ہے ہو سکتا ہے وہ صحابی امام شافی کے مذہب پر اب کسی کی مت ماری جائے اور گیر الٹا لگ جائے نا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اب ان سے بات کریں گے تو وہ تعمیر کریں گے نہیں نہیں وہ مراد یہ کہ دونوں کا مذہب ایک ہے یا جو ہے لیکن یہ اس طریقے سے گفتگو کرنا ہے ایک صحابی کے بارے میں میرا خیال ہے یہ توہین سے خالی نہیں ہے صحابی الحمد للہ تھے اور ایک صحابی کے اشتہاد پر کروڑوں اماموں کے اجتہاد امام عنیفا کے امام شافی امام مالک امام آنگن کے قربان انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا اگر صحابی کا فارم کلیئر ہو گیا ہے اس کے باوجود کوئی کہتا ہے کہ میں امام عنیفا کے فتوے پر عمل کرنا ہے تو وہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ کس شخصیت کو کس بڑی شخصیت کے اوپر ترجیح دینا ہے اور امام عنیفا رحمۃ اللہ کا اس میں کوئی کسور نہیں میں بار بار کہہ چکا ہوں ان کا کال بالکل صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے میرا کوئی فتوا قرآن سے ٹکراج ہے حدیث سے ٹکراج ہے کسی صحافی کے کول سے ٹکرا جائے تو وہ چیزیں لے لو اور میرے پتوے کو چھوڑو انہوں نے تو اپنی قبر بھاری ہونے سے بچا لی لیکن یہ پچھلے جو چمچے ہیں شاہ زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے ان کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسا کہ کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو مت ماندھی عیسیٰ علیہ السلام کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں الحمد امام عنیفا رحمۃ اللہ کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں جب ہم کرسچنس کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ڈلٹی کلیم کرتے ہیں اس پہ ان سے ہم جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں ماں اللہ وجیہن ہم فی دنیا بل آ کر قرآن نے کہا ہے ہم نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے بالکل اس طریقے سے جب ہم فقہ حنفی کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مقصد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ماض اللہ توہین نہیں ہوتا بلکہ غلطی کو غلطی کہنا ہے اور بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہم پکے حنفی ہیں کہ ماں رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ میری کوئی بات کتاب و سنت یا سیابی کے قول سے ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دو اس کا نام اگر حنفی ہونا ہے تو ہم ہیں الحمدللہ۔ لیکن اگر حنفیت سے مراد کو یہ لیتا ہے کہ کتاب و سنت کا جنازہ نکل جائے لیکن اپنے بزرگوں کے بے سنت اقوال جو چل رہے ہیں جو ثابت ہی نہیں اکثر امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلنا ہے تو یہ حنفیت نہیں ہے شاطنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا باللہ تعالی تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی تو خون جس طریقے سے پاک ہے پینا حرام ہے بالکل اسی طرح شراب پینا حرام ہے الکوہل اگر جسم پر لگتی ہے کبھی سفائی کرنے کے لیے دخم کو پوچھنے کے لیے تو وہ ہم پی نہیں رہے ہوتے بلکہ وہ لگائی جا رہی ہوتی ہے تو اس سے جسم یا کپڑے ناپاگ نہیں ہوں گے اور وہ جائز ہوگا لہذا اب کسی میں ہی امپلائڈ ہے پرفیوم کا مسئلہ بھی جو اب سارے مولوی باندھ چکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو بہت دیر کے بعد سمجھ آئیے بھی. پرفیوم میں بھی آپ پی نہیں رہے ہوتے سینٹ کو میں نہیں لگاتا میں تو الحمد اللہ استعمال کرتا ہوں میں وہ اپنے لیے معاملہ سیدھا نہیں کر رہا پرفیوم میں بھی الکوہل استعمال ہوتی ہے وہ جسم پر یا کپڑوں پر لگتی ہے تو وہ پیتا کوئی نہیں ہے لہٰذا اس کا حکم وہی خون والا حکم ہے یہ جو بعض لوگ دلیل دیتے ہیں نا کہ نہیں الکوہل اڑ جاتی ہے تو اس میں تو پھر آگو کوئی اگلی طور پہ یہ بھی کہتا ہے کہ شراب بھی اڑ جاتی ہے یہ پیشاب لگتا ہے تو وہ بھی اڑ جاتا ہے ویپوریٹ ہو جاتا ہے وہ معاملہ ڈفرینٹ حالانکہ یہ اگلی دلیل غلط ہے تو اصل دلیل اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ پینا حرام ہے تین نفس ہی وہ ناپاک نہیں اور جو شراب کو ناپاک کہا گیا اس آیت کے اندر نائنٹی نمبر میں وہ روحانی طور پر ناپاک اس کو کہا گیا ان خمر وسارو ول ازلانو رج سم بن امل تو یہ روحانی طور پر ورنہ بت کو اگر ہاتھ لگ جائے تو بت ناپاک کر دے گا آپ کو نہیں اس میں بت بھی کہا گیا کہ بت بھی ہے ہے تو نپاکی سے مراد ہے روحانی نپا یہ جیبل فارم میں نہیں ہے بلکہ نان ٹینجیبل فارم میں تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ ایک سے ہابی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شراب سے سرکہ بنا سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شراب سے سرکہ نہیں بنا سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے سرکہ بنانے سے بھی منع فرما دیا چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور مشروب حرام ہے ہر نشہ آور مشروب حرام ہے جو چیز بھی نشہ دیتی ہے اور وہ شراب کی فارم میں ہے مشروب کی فارم میں ہے شراب عربی میں لیکوڈ چیز کو پینے والی چیز کو کہتے ہیں وہ حرام ہے اور اسی کانٹیکس میں سن ابی دعود جامعہ تنزی اور ابن نواز میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مشروب کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی استعمال کرنا حرام ہے اب کوئی شخص آدھی حرابی ہے جس کو دو یا تین گلاس پی کر نشہ چڑھتا ہے وہ کہ جی میں ایک دو گھونٹ بھی تو مجھے نشہ تو آتا کوئی نہیں میرے لیے اتنا پینا تو پھر جائز ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہی کاٹ دی ہے سن ابی دور سن ابن ماجہ اور سنم ترمسی میں صحیح صنعت کے ساتھ کہ جس کی کثیر مقدار پینا حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار پینا بھی حرام ہے یعنی نشہ ہو یا نہ ہو جو چیز پین افطی نشہ کرنے والی ہے اس کا پینا حرام ہو جائے گا اچھا پانچویں حدیث صحیح مسلم کی وہ اس سے بھی زیادہ مزید واضح ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نشاور چیز حرام ہے ہر نشاور چیز حرام ہے اب مشروب کا ذکر نہیں آیا ہر نشاور چیز حرام ہے دوسری جیت جو صحیح مسلم کی اس سے پہلے ہم نے پڑھی اس میں تھا مشروب یہاں ہے کہ ہر نشا دینے والی چیز حرام ہے لہذا وہ چیزیں جو مشروب کی فارم میں نہیں دی ہیں جب بھی نشہ دیں گی وہ حرام ہی تصور کی جائے گی مثال کے طور پر فیون ہیرون چرس اور اب تو یہاں ہمارے ملک کے اندر لوگ اسمتھ باڈ کا بھی نشہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے بھنگ جس طرح کی بھی چیزیں ہر نشاور چیز حرام ہے تو اس میں کیٹاگریکل مینشن ہو گیا اچھا اور اس کے ساتھ ہی پھر الفاظ ہے ہر نشاور چیز حرام ہے جو حرام اس طرح کی چیزیں ہوئے پیتا ہوا مر گیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے جو جنت کی شراب ہے اس سے محروم کر دے گا ولاب اللہ تعالی اور صحیح مسلم کی حدیث اگلی حدیث جو اسی کانٹیکس میں ہے پانچویں حدیث کے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پینے والا ہے نشاور چیزیں استعمال کرنے والا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کا پسینہ پیپ اور خون پلائے گا اب بھی جوید ایک بات آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ شراب جہاں حرام لکھی ہوئی ہے تو ان کی اکل پہ ہی ماتم کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر میں سگریٹ والا مسئلہ بھی ذرا کلیئر کر دوں کیونکہ اس میں آیا تھا ہر نشہور چیز حرام ہے تو نشے کی تعریف وہی ہے کہ جس کو پینے سے نشا آ جاتا ہو جب نیا بندہ پیے ایک پرانا آدی ہے وہ تو اگر تین یا چار سگریٹ پیتا ہے فیون کے ساتھ یہ چرچ کے ساتھ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا ایک سگریٹ پینے سے نیا آدمی جب بھی نشاور چیز استعمال کرے اور اس کو نشا ہو جائے اس چیز کو ہم کہیں گے یہ حرام ہے اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو چائے نہ پیئے تو ان کا سر درد کرنا شروع کر دیتا ہے بلکہ کئی لوگ نہیں تقریباً زیادہ تر لوگ ہم میں سے بھی کئی لوگ اب یہ بے وقوفی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چائے پینا حرام ہے یہ بھی نشہ ہے دیکھیں جی چائے نہ پی تو سر درد شروع ہو گیا تو نشے کی تعریف یہ نہیں ہے نشے کی تعریف یہ ہے کہ اس کو پینے کے بعد انسان کی اس کو پینے کے بعد ختم ہو جائے تو چائے آپ جتنی مرضی پیتے رہیں اس سے آپ کو نشہ نہیں چڑھتا تو چائے اس حکم میں نہیں آتی اب رہا مسئلہ سگریٹ کا تو ان احادیث کی روشنی میں سگریٹ بھی نشے میں تو نہیں آتا نشے کے زمرے میں سگریٹ نہیں آتا ورنہ اگر سگریٹ کو نشے کے زمرے میں لائیں گے تو چائے اس سے پہلے آ جائے گی جیسے لوگ سگریٹ کے آتی ہیں اس سے چائے کے بھی آتی ہیں ہمارے دفتروں میں لوگ تین تین چار چار دفعہ پیتے ہیں ہم تو شکر الحمدللہ صبح ایک دفعہ پیتے ہیں دودھ پتی وہ بھی چائے نہیں تو معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے لیکن کئی لوگ ہمارے ساتھ ہی آفس میں تین تین چار چار دفعہ چائے پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے تو اس بنیاد پر اگر کوئی سگریٹ کو حرام کہتا ہے تو اس کی علمی کمزوری ہے سیکرٹ کریب الحرام ہے اس لیے کہ یہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے بہت زیادہ اب کوئی کہے گا چائے بھی نقصان دہ ہے چائے نقصان دہ نہیں ہے بھائی چائے کے ذریعے دودھ بھی آپ کے جسم میں جاتا ہے اور یہ میں کئی ڈاکٹرز سے کنفرم کر چکا ہوں میں نے ان کو کہا کہ میں ویسے دودھ نہیں پیتا مجھے اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی لیکن دودھ پتی جو ہے وہ میں دو تین بار بھی پی جاتا ہوں تو کیا اس کا افیکٹ دودھ والا ہی ہوگا تو انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ دودھ کی ہی طرح افیکٹ کرتا ہے جسم میں جا کے دودھ پتی پی لیں یا خالی دودھ یہ برابر ہے تو وہ تو نفع کی چیز ہے اس میں دودھ بھی شامل ہے نفع آور چیز موجود ہے لیکن سگریٹ کا مسئلہ اور ہوکے کا مسئلہ یہ ہے یہ تباکو کا نفع والی بات کو نہیں نقصانات ہی نقصانات ہیں لہذا سگریٹ جو ہے اس سے بچنے میں آفیت اس لیے ہے کہ یہ اپنے جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اور ابھی میڈیکل یہ چیز پروو ہو چکی ہے امریکہ میں پورے پورے ریسرچ پیپر چھپ چکے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے پھیپڑے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے دل کی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اب کو یہ نہ کہے کہ فلاں بابا ہے وہ دیکھو بچپن سے پی رہا ہے سگریٹ وہ ابھی تک صحیح ہے ایک آپ مثال دینے سے نہیں معاملہ ہوتا اوور آل جب بھی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے تو اوور آل دیکھا جاتا ہے کہ دس بندوں کے اوپر اگر تجربہ کیا گیا تو نو کو افیکٹ ہو گیا تو نو کا معاملہ لیا جائے گا کہ ایک کا تو سگریٹ جو ہے وہ خودکشی والے زمرے کے اعتبار سے قریب الحرام ہے یہ قریب الحرام میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ کسی چیز کو پیٹ حرام کہنے کے لیے نس چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے فک نے بھی ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے مکرو تحریمی جو چیزیں اس اعتبار سے ہوتی ہیں ان کو وہ کہتے ہیں مکرو تحریمی ہے قریب الحرام تاکہ شریعت میں کوئی چیز ایڈ نہ ہو رہی ہو لیکن فتوی کے طور پر اگر کوئی حرام بھی کہہ دیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی فتمہ نہیں لگاتے لیکن ہم خود بچتے ہیں چیزیں ہم کہتے ہیں قریب الحرام ہے ہاں اس بات کو ہم ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا گناہ ہے یہ ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں گناہ کیوں ہے اپنے آپ کو نقصان ہو جانا پرانے پاک میں اللہ تبار تعالیٰ فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مت ہلاک کرو جبکہ میڈیکل یہ چیز جب پرو ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے انسان کی صحت کو نقصان ہے اور کئی بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے تو یہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے والی بات اور نقصان ہی نقصان ہے یہ بھی صرف نفسیاتی ایفیکٹ ہوتا ہے کئی لوگوں کا جی وہ ہکا پیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے ہکا پینے کے علاوہ بھی بڑے طریقے ہیں ہاضمہ کرنے کے کئی طریقے موجود ہیں تو اس کو ایوائیڈ ہی کرنا چاہیے اسی میں آپ سگریٹ والا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا تو یہ جو بیوقوف لوگ بات کہہ رہیں نشے کی وجہ سے ہے تو وہ ان کے جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر جیسا بندہ سامنے بیٹھا ہوگا تو میں کہوں گا پہلے چائے پہ چائے بھی ہے اگر سگریٹ ہرام ہے تو سگریٹ پینے سے بھی ہوش نہیں جاتی چائے پینے سے بھی نہیں جاتی اور سگریٹ کا عادی بغیر سگریٹ کے نہیں رہ سکتا چائے کا عادی بغیر چائے کے نہیں رہ سکتا اتنی انالوجی موجود ہے تو لگاؤ فتوا مسئلہ یہ نہیں ہے سگریٹ کو ہم جو گنا سمجھتے ہیں یا قریب الحرام سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اس میں اپنی صحت کو نقصان پہنچانا ہے یہ سلو پوائزنگ ہے سلولی آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں اس وجہ سے ولہ عالم اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں گے تو یہ پانچ حدیثیں ہوں گی اب آخری تین حدیثیں شراب کے جو حدود ہیں یا اس کے بارے میں جو تعزیر ہے اس کے بارے میں کہ آخرت کی سزا تو آپ نے سننی لی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آیا تھا قیامت والدین اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب نہیں پلائے گا اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں آیا تھا کہ دوستیوں کی پیپ خون اور ان کا پسینہ وہ چیز اس کو پلائی جائے گی جو دنیا میں شراب پیتا تھا اب آخری تین حدیثیں جو ہے چھ سات اور آٹھ وہ دنیا میں شرابی کی سزا کیا ہے اگر اسلامی حکومت نافذ ہو خلافت کا نظام ہو تو چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے اور یہ بیسیکلی حدیث موقوف ہے یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حدود کی سزا کے دوران مر جائے تو مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہوگا مثال کے طور پر کسی نے دنا کیا اور اس کو کوڑے لگائے گئے قرآن پاک میں آئے کہ سو کوڑے لگاؤ اب کوڑوں کے دوران وہ مر گیا تو علی کہتے ہیں مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہوگا کہ اللہ کی حدود نافذ کرتے ہوئے وہ نہ مر گیا لیکن سوائے شراب کے تو کہتے ہیں ہاں شراب کی حد لگائی جا رہی ہو اور کوئی مر جائے تو اس کی میں دیت بھی ادا کروں گا اور وجہ بھی انہوں نے ساتھ بتا دی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی سزا کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی تھی تو یہ دو ٹرم سمجھ لیجئے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ تو مسئلہ نمبر چھیاس کے نام سے جو گفتگو ہے اسلامی سزاؤں کا فلسفہ اور چور کی سزا کے بارے میں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پینتیس منٹ تقریبا گفتگو کی تھی اہل سنت پاور ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے مسئلہ نمبر چھیالیس کے نام سے یہاں بھی دوبارہ سمجھ لیجیے کہ دو ٹرم ہیں شریعت کی پہلی چیز ہے اس کو کہتے ہیں حد یا حدود اس کی جمع یعنی شریعت نے جو سزائیں مقرر فرما دی ہیں جیسا کہ زانی کی ش... جو ہے سزا آ سورہ نور کے اندر کہ جو زنا کرتا ہے سو کوڑے لگاؤ زنا کرنے والے مرد کو بھی اور زنا کرنے والی عورت کو بھی تو یہ اللہ تعالی نے حدود مقرر فرما دی اسی طریقے سے سورہ نور میں ہی آگے چل کر آتا ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان عورت پر پاکیزہ عورت پر توہمت لگائے اور پھر وہ گواہ نہ پیش کر سکے پھر اس کو جو ہے وہ سو کوڑے لگائے جائیں کہ اس نے ایک پاک دامن عورت کے اوپر تومت لگائی ہے زنا کی تو یہ حد اللہ تعالی نے بیان کر دی اس کو کہتے ہیں حد یا حدود چوری کی بھی حد آئی تھی اسی صورت المائدہ میں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اسی طریقے سے فساد فل ارض کرنے والے جو ہے محاربے کے تحت اور اسی کانٹیکس میں میں نے مرتد کی فضا کا مسئلہ بھی مسئلہ نمبر 45 کے نام سے اپلوڈ ہے وہ بیان کیا تھا وہ بھی حد اللہ تعالی نے بیان فرما دی ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سزائے مقرر نہیں کی بلکہ وہ تعزیب یعنی وہ قاضی کی ثواب دید پر ہے مثال کے طور پر کوئی لڑکا گلی محلے کے چوراہے پر کھڑا ہو کر لڑکیوں کو آوازیں کرتا ہے یا تنگ کرتا ہے تو اب اس کی قرآن و سننے میں کوئی سزا موجود نہیں ہے تو اب یہ معاملہ جب عدالت میں پیش ہو پیش ہوگا تو پھر قاضی کی ثواب ضوابدیت پر ہے کہ وہ اس کو کیا سزا دے وہ یہ سزا بھی دے سکتا ہے کہ اس کو اسی محلے میں اس کا منہ کالا کر کے گدے پر بٹھا کر اور گلے میں جوتیوں کا ہار پہنا کر دو چکر لگوائے جائیں یہ اضا ہو سکتی ہے یا اس کو اسی چوراہے پر مرغا بنایا جائے اور انہی لڑکیوں کے ذریعے اس کے سر کے اوپر جوتے مروائے جائیں یہ تعزیر ہوگی تو تعزیر کی مختلف فارم ہو سکتی ہے یا اس کو پانچ کوڑے لگائے جائیں وہ کاضی کی ضوابدید پر ہے اس کو کہتے ہیں تازیر تو یہ حد اور تعزیر کا فرق سمجھ لیجیے تو شراب کے بارے میں جو یہ سیدن علی کا قول بخاری اور مسلم میں ہے کہ شراب کے جو سزا دی جا رہی ہو اس دوران اگر شرابی مر جائے تو اس کی نزید بھی ادا کروں گا وہ قتل ہو گیا کیونکہ اس کو اس درجے کی سزا نہیں دینی چاہیے تھی کیونکہ اللہ تعالی نے اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی تعزیب ہے اور وہ تعزیر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شاہ کرام سے ثابت ہے اور وہ اگلی حدیث ساتویں حدیث صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرابی کو چالیس جوتے اور چھڑیوں کے ساتھ مارا جاتا تھا چالیس جوتے مارے جاتے تھے یہ سزا تھی اور مختلف بخاری شریف میں اور الفاظ موجود ہیں ٹہنیوں کے ساتھ مارا جاتا تھا مختلف قسم کی جو ہے وہ سزائیں آئی ہیں وہ تعزیر ہے وہ کسی قسم کی بھی تعزیر ہو سکتی ہے آٹھویں حدیث اور آخری حدیث اس کانٹیکس میں وہ ہے صحیح بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور نے سعیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور میں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے شروع کے خلافت کے دور کے اندر جو بندہ شراب پیتا تھا تو اس کو جوتیوں اور ٹہنیوں کے ساتھ اور لکڑیوں کے ساتھ مارا جاتا تھا جس طرح سکول میں بھی سزا دی جاتی ہے استاد جو ہے وہ ڈنڈے مارتا ہے ہاتھوں کے اوپر تو اس قسم کی تاذیر طور پر سزائیں دی جاتی تھیں پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جب دور خلافت آیا تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اس کے لیے سزا مقرر فرما دی چالیس کوڑے اسی کوڑے سیدنا عمر نے چالیس کوڑے مقرر فرمائے اور پھر آگے صحیح بخاری میں ہی آگے الفاظ ہے کہ جب لوگ پھر بھی شراب سے باز نہ آئے تو اسی کوڑوں کی سزا ان کے لیے مقرر کر دی سیدنا عمر فاروق ربی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دور میں کتنے کوڑے اسی کوڑے اور الفاظ ہیں کہ شراب سے لوگ بال نہیں آتے تھے اب ہم کس زمانے میں بیٹھے ہوئے یعنی کم از کم وہ صحابہ کا زمانہ تو تھا صحابہ تابعین کا جس میں یہ حرکتیں ہو رہی تھی اور وجہ کیا تھی فتن مال بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے شہزائے احوذ کے اوپر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی اور وہاں آپ نے ایک بڑا گٹیل خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ بھی موجود تھے کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خدشہ نہیں کہ تم سب کے ساتھ بھی مشرک ہو جاؤ لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ اور دنیا کا جب خزانہ کھولے گے تو آپ دیکھیں اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی جن لوگوں نے شروع شروع میں وزر کے ساتھ قربانیاں دی ہوئی تھیں ان کا تو تزکیہ نفس ہوا ہوا تھا لیکن جو بعد کے لوگ تھے وہ پھر گناہوں سے اس درجے میں بچ نہ سکے اور ان پر وہ آفتیں آئیں تو حضرت عمر کے دور میں جو یہ سزائیں دی جا رہی تھی تابئن تو ہوں گے نا جی اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو میرے صحابہ کو دیکھیں یعنی تابعین پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین <سؤال> تو معاملہ بہت نازک <سؤال> <بلعب> ہے <باللہ> تعالی <سؤال> تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ <سؤال> <سؤال> نے پہلے چالیس کوڑے مقرر فرمائے اس کے بعد اسی کوڑے کر دیے اور اس کی ڈیٹیل پھر ملتی ہے الموتا امام مالک کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ باقی کتابوں میں ملتی ہے کہ یہ اسی کوڑے کس بنیاد پر انہوں نے مقرر کیے تھے تو سیدنا علی کے مشورے سے یہ طے پایا تھا سیدنا علی سے ڈسکشن کی سیدنا عمر نے اپنے دور میں چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے وہ سیدنا علی کو دیا ہوا تھا کیونکہ وہ اداب میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کرنے والے تھے میں نے صحیح مسلم میں بھی آپ کو کئی دفعہ ہی سنائی ہے موزوں کے مسا والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھ سو انتالیس نمبر حدیث کہ سعید عائشہ سے کسی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ جو بندہ موزوں پر مسا کرتا ہے تو اس کو کتنی مدت تک کے لیے مسا کرنے کی اجازت ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسئلہ جا کر علی سے پوچھو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اکثر سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے حالانکہ حضرت عائشہ بھی ہوتی تھی لیکن ہمیشہ تو ہی حضرت عائشہ ہوتی تھی کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآندازی کرتے تھے صحیح بخاری میں موجود ہے قرآن دازی کرنا جائز ہے جیسے ایک کمیٹی کے لیے پرچیاں ڈالی جاتی ہیں جس کی پرچی نکل آئے تو لیکن برابر برابر ہو تب تو پھر وہ سعید علی کے پاس وہ تابی حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتوں کے لیے جو مدت مقرر فرمائی وہ مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی پانچ نمازوں تک کے لیے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات یعنی پندرہ نمازوں تو سیدنا علی کو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کر دیا تھا اور یہ بھی جو قطر والوں نے فلم بنائی ہے عمر سیریز اس میں بھی انہوں نے یہ سین دکھایا ہے کہ سیدنا عمر جو ہے سیدنا علی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے سارے معاملات چلانا مشکل ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے آپ قبول کریں کیونکہ آپ صحابہ میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں تو سیدنا عمر نے اپنے دور میں المتا مالک میں باقی کتابوں میں موجود ہے وہ بات چالیس اور اسی کروڑوں سے چلی تھی انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ لوگ تو شراب کی کثرت کر رہے ہیں ان کے لیے ہم کوئی تعزیر پکی مقرر ایسی کیوں نہ کر رہے تو آپ کا کیا مشورہ ہے تو سعیدر علی نے کہا کہ ان کے لیے اسی کوڑوں کی تعداد مقرر کی جائے اور میں یہ اجتہار اس چیز سے کر رہا ہوں جو قرآن پاک میں آیت ہے کہ جو کسی پاک دامن عورت کے اوپر توہمت لگاتا ہے اور پھر گواہی نہ لا سکے تو اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے سورہ نور میں تو سعید علی نے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کو جو بندہ شراب پی لیتا ہے وہ پھر اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے اور زائر گالی گلوچ کرتا ہے اور کسی مسلمان پر زائر گالی گلوچ کرنا اس پر تومن لگانے کی متراہتا ہے آپ کسی کو ایسی بات کہتے ہیں جو اس کے اندر خرابی موجود نہیں شرابی آدمی کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی اس کے تو جو دماغ میں آئے گا منہ میں وہ بکتا چلا جائے گا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے گا شراب کی وجہ سے یعنی تومن مسلمانوں پہ لگانی شروع کر دے گا تو انہوں نے اس کو اٹیچ کیا اس آیت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے بھی تومت والے کی سزا اسی کوڑے رکھی ہے یہ ہے اشتہار ہم اس کو مانتے ہیں الحمدللہ تو اشتہار اسلام کا حصہ ہے الحمدللہ لیکن کتاب و سنت اور اجماع کے بعد اس کانٹیکٹ میں بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے تقریبا چالیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر اکتیس کے نام سے اجماع کی خجیت اور اس کی سترہ مثالیں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ پہلے کتاب اللہ پھر سنت پھر اجماع اور پھر اجتہاق اس میں جتنے دلائل ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیے تو الحمدللہ للہ آج ہماری یہ گفتگو اس حوالے سے مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے اور جو یہ گناہ آج ہم نے سنے شراب جوا اسی طریقے سے بتوں کی ناپاکی اور یہ باقی ساری چیزیں جو برائی میں لائی کرتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محالفت پر ہیں اللہ تعالی ان سے ہمیں محفوظ فرمائے سبحان بحث اشد استفر و اطبو علیہ